وَنَفْخِهِ وَنَفْسِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمالہ ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ یاسین اس حکمت بھرے قرآن کی قسم اِنَّكَ من الْمُرْسَلِينَ یقیناً آپ بھیجے وہوں میں سے ہیں یا رسولوں میں سے ہیں علیہ سرات مستقیم سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا درا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ اہم فلون تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غافل ہیں بے خبر ہیں حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اکثر اہم فہم يُؤْمِنُونَ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اناجی عناطم اغلالفََََََََ یقیناً ہم نے ان كى گردنوں ميں كئى توك ڈال ديے ہيں پس وہ تھوڑيوں تک ہيں سو ان کے سر اوپر كو اٹھائے ہوئے ہيں مكمہ كہتے ہيں نگار نيچيے اور سر اوپر و من و من پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ نہیں دیکھتے وہ سوا اندر اور ان پر برابر ہے خا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے رحمان کریم یقیناً آپ تو صرف اسی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے دیکھے بغیر سو تو اس کو مغفرت اور عزت والے رزق کی اجر کی خوشخبری دے دے انا نخن موتا و رقت و ماقدم و آک اللہ شعی القسینہفی امامی مبین یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ان کو ہم لکھتے ہیں وہ آتا راہوں اور ان کے نقش پا نقوش اقدام یہ بھی تحریر کرتے ہیں وک اللہ سعی القسینفی امامی مبین اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں گن رکھا ہے واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں یہ بن وسلما ان کے گھر تھے ذرا دور تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد کے قریب آ کے آباد ہو جاتے ہیں مسجد نبی کے قریب سے ہی نماز پڑھ لیں گے تو آپ نے فرمایا دیا رم دیا رم تب اپنے گھروں میں ٹکے رہو ڈٹے رہو وہیں پر تم جو وہاں سے چل کے مسجد تک آتے ہو تمہارے یہ قدموں کے نشانات یہ بھی ایک بستی والوں کی مثال بیان کر جب ان کے پاس بھیجے گئے یعنی رسول آئے ہی مسلم فقت دبو ہوما جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا فعززنا بثالث فہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی تائید کی فقالوا انا الیکم مرسلون تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قالوا انتم الا بشر مثلنا تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو وما انزل الرحمن من اور الرحمن نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ان انتم الا تکذبون تم تو صرف جھوٹ ہی بولتے ہو کالو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب یاد جانتا ہے کہ یقینا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے کالو انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں ہماری طرف سے ضرور کوئی دردناک عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوصت تمہارے ساتھ ہے اَن دُکِّرْتُمْ کیا اگر تم نصیحت کیے جاؤ بل انتم قوم مصرفون بلکہ تم حد سے بڑھنے والے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِن نَقْسُ الْمَدِينَةِ رَجُلُن يَسْعَ اور شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا قالا اس نے کہا یا قوم اتبع المرسلین اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو اتبعو من لا يسألوكم اجرم وهم محتدون ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ رہ راست پر ہیں ہدایتی یافتہ ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فطرنی والیہ ترجعون اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اتقید من دونه الہ کیا اس کے سوا میں ایسے معبود بنا لوں کہ این یرید الرحمان بذر لا تغنی عنی شفاعۃ من شیءہ کہ اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے ولا ينقذون اور نہ ہی وہ مجھے بچا پائیں گے انل غلال اس وقت تو میں واضح گمراہی میں, کھلی گمراہی میں ہوں گا انی آمن تو یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو میری بات سنو پیر جنا کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا اس اس نے نے کاش میری قوم جان بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں سے بنایا ہے اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے ان کا نت اللہ صحتہ خامدون وہ تو صرف ایک چیخ ہی تھی بس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے یا بجنے والے تھے یا حسرت افسوس بندوں پر ما رسول ان اللہ کا نبی ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے دیکھا نہیں <coughs> یا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا کہ بے وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے وہ ان کلام اور نہیں ہے سب مگر سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے وہ آیت اللہ اکبا اکولون اور ان کے لیے نشانی ہے بنجر یا مردہ زمین کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے دانے نکالے تو اس میں سے یہ کھاتے ہیں غلہ اور وہ پھل میں سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے یہ عمل نہیں کیا یعنی کہ وہ پھال کے ہاتھوں نے نہیں اگائے افلا اشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہی خلق الازواج قل لہا ممما تمبت الارض ومن انفسهم وممما لا يعلمون وہ ذات پاک ہے جس نے ہر طرح کے یا تمام تر جوڑے پیدا کیے اس چیز میں سے جسے زمین اگاتی اگاتی ہے اور خود ان میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے وہ آیت اللہ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے نسل ہن نہار ہم اس میں سے دن کو کھینچتے ہیں نسل خبر جس طرح کھال اتاری جاتی ہے یعنی کہ رات ہے رات کے اوپر سے ہم خال اتارتے ہیں تو نیچے سے دن نکل آتے فا مزلم تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں یا رات ہے تو دن کے اوپر سے روشنی کی کھال کھینچتے ہیں نیچے سے اندھیری رات ہے آتی ہے مستقر اللہ اور سورج اپنے ایک ٹکانے کے لیے چل رہا ہے اس کا مستقر یہ تحت العرش ہے سورج عرش کے نیچے کسی جگہ پر روزانہ سجدہ کرتا ہے اس کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ پھر آگے نکلتا ہے تو قرب قیامت ایسا ہوگا کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی یہ پھر مغرب سے ہی دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دے گا ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ سب پر غالب اور خوب جاننے والے کا ایک اندازہ ہے ولکم الرجون القدیم اور چاند ہم نے اس کی بھی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا ارجون کہتے ہیں وہ کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے ٹیڑی سی اس کو کہتے ہیں ارجون لَالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّئِلُ سَابِقُ النَّهَارِ سورج کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہیں رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے وَقُلُّن فی فلق يَسْبَحُونَ اور سب کے سب ایک فلق میں تیر رہے ہیں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں گردش کر رہے ہیں وہ آیت اللہ فلفلکل مشخون اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وہ خلق مفری ہی مائر کا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وہ ان نشا نغرک اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں فلا سری خلا تو پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا یا کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہوگا لون اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے فریخ کا ویسے مانا ہوتا ہے چیخ ادھر مراد کے چیخ سننے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہونا مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک مقرر مدت تک فائدہ یا سامان پہنچانے کی وجہ سے اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی عذاب سے وما من من آیات ربهم اللہ کانو انہا مغردین اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان سے کہتے ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لے آئے کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو صرف واضع گمراہی میں ہی ہو و یقولون متى هذا الوعد انکم تم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يقسمون وہ صرف ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلا ولا الى يرجعون پھر نہ وہ کسی وسیعت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے سور اور سور میں پھوکا جائے گا فإذا هم من الى ربهم ينسلون تو وہ اچانک اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے, يا من بعثنا من کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہمیں کس نے ہماری سونے کی جگہ سے اٹھایا کافر ہاں پہلا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر یہ سارے اٹھ کے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے یہ دو سوروں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں چونکہ ان کو کچھ راحت ہوگی بے ہوش ہوں گے یہ تو اس لیے کہیں گے ہم تو سوئے پڑے تھے ہمیں پھر کس نے جگا دیا پھر وہی لطر پولا شروع ہو جائے گا ہادر ہا الرحمن یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا وسعد اقل اور رسولوں نے بھیجے دیوں نے سچ کہا انکانت اللہ انکان سیاحت وہ تو صرف ایک ہی چیخ ہوگی فم جمی نام تو وہ اچانک سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے فاليوم لا نفس سو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا ولا تجزون اللہ ما اور تم صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے جنت فی شغل فاق یقینا جنت کے رہنے والے آج کے دن ایک شغل میں خوش ہو رہے ہوں گے ہم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے لهم فیها فاكهۃ ولهم ما یدعون ان کے لیے اس میں بہت پھل ہے اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کریں گے سلام طولا من رب الرحیم سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے ضرور مرچا جو طلب کریں گے ومتاز الوم ایل مجریمون اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرمو الم آحد اریک آدم اللہ تعبد ال کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی یا تم سے پختہ وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو انھو لقم ادو مبین یقینا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ ان عبودونی ھذا صراط مستقيم اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے ولقد اضلل منکم جبلا کثیرا یقینا اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تاقلون کیا پاس تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ہذه جهنم التي كنتم تعدون یہ وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اسو هل يوم بما كنتم تكفرون اس پہ داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم آج ہم ان کے موہوں پر مہر نگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کی تانگیں ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا کَانُ يَقْسِبُونَ اس کے بارے میں جو وہ کماتے تھے کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں فَاسْتَبَقُ السِّغَاطَ تو وہ راستے میں ایک دوسرے سے آگے بھڑیں فَ تو وہ کیسے جب سیرون تو وہ کیسے دیکھیں گے لونا والاونا شاءوا لمسخناهم على مكانتهم اور اگر ہم چاہیں تو یقینا ان کی جگہ پر ہی ہم ان کی صورتیں بدل دیں چہرے مسخ کر دیں فمستطاعوا مضيا پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھ سکیں گے ولا يرجعون اور نہ وہ لوٹیں گے بمن نعمره ننقصه في الخلق اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو الٹا دیتے ہیں بناوٹ میں یا تخلیق میں افلا یا کلون کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے یعنی ایستا ایستا بندہ پروان چڑھتا ہے اس کی قوتیں اس صلاحیتیں وہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اور پھر جب بندہ وہ اس کی عمر زیادہ ہونے لگتی ہے تو دوبارہ واپس بیک گیر لگ جاتا ہے نقص ہو فلخلق اس کو الٹا دیتے ہیں. واپسی کی طرف وما الشعر وما اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہ زندہ ہے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اولم یا انہوں نے دیکھا نہیں یا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں اس چیز میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا ہے انعاما چوپائے فہم لھا مالکون پھر وہ ان کے مالک ہیں یعنی <تصفح> پیدا ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں لیکن مالک انہیں بنا دیا ہے ودللناھا لهم فمنھا ركوبہم ومنھا یاکلون اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا ہے سو ان میں ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے یہ کھاتے ہیں ولہم فیھا منافع و مشارب افلا یشکرون اور ان کے لیے اس میں نفع بخش چیزیں ہیں یا کئی فائدے ہیں اور پینے کی کئی چیزیں ہیں کیا وہ شکر نہیں کرتے وہ تخادی اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں لاستی وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں فلا يحزنك قولهم تو آ... تو ان کو اپ کو ان کی بات غمزدہ نہ کرے انا نعلم ما يسرون وما يعلنون یقینا ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں علانیہ کرتے ہیں اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين کیا اور انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی انشا مرا کہہ دیجیے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ علیم اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی فَإِذَا فا أَنْتُمْ مِنْهُ توقدون تو اچانک تم اس سے جلاتے ہو کچھ درخت ایسے ہیں جو سرسبز شاداب ہونے کے بوجود جلتے ہیں جس طرح وہ دیار اور چیر وغیرہ کے درخت ہیں ان کو سبز کو آگ لگاؤ تو فوراً آگ لگ جاتی ہے او خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق کیا اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے بالا کیوں نہیں وہ الخلا العلیم وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے انام امر ارادہ یقیناً اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا صبح ہو جاتی ہے ملکوۃ کن شعیح سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی پوری بادشاہت ہے وہ اللہ ہی اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے